میرے پاس نہیں ہے مجھے اللہ نے آتا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے فرما دیا کہ یہ علوم حضرت کو آتا تو جب یہ نفی ہو گئی تو یہ کتمان تو نہ ہوا سنو بات بڑی قیمتی بات ہے کتمان تو یہ ہے کہ بندہ چپ کر کے پھرتا رہے بات کو بیان چھپا دے, دے. اور جب نفی ہو گئی آپ نے کہہ دیا کہ مجھے یہ علم نہیں آئے تو یہ چھپانا ہوا کیا آپ نے تو بات ظاہر کر دی ہے سمجھے بات آپ نے تو بات کو کر دیا ہے ظاہر کر دیا بتا دیا کہ مجھے یہ علم نہیں ہے اس کو تو کتمان نہیں کہتے کتمان تو تب ہوتا کہ آپ نہ نفی کرتے نہ اس بات کرتے چپ رہتے آپ اس کو چیک کہا جاتا ہے ہاں تقیہ اور کتمان کا یہ فرق ہے شیا نام مراد کے بھی کائل ہیں کے بھی ابھی گزرا ہے باب التقیہ کے بعد بابل قتمان منعقد کرتے ہیں لکھا تھا وہ باب اور یہ کھڑا ہے باب التقیہ کے بعد باب تکیا اور ہے باب الکتمان ہاں تقیہ یہ ہے کہ جھوٹ بولو کیا کرو ہاں ایک کام کیا ہے کہہ دو نہیں کیا ایک کام نہیں کیا کہہ دو کیا یہ ہے تقیہ اور کتمان یہ ہے کہ چپ رہو بس نہ نفی نہ ازبار. اس بات تو حضرت نے تو نفی کر دیا ہے بیان کر دیا ازبار. ہے جب نفی آ گئی بیان آ گیا, پھر کیسے کتمان ہو رہا ہے یہ تو کتمان ہے. یہ ازبار. تو اظہار ہے کیا ہے <تصفح> اللہ <الالی علمہ> <تصفح> خاصہ سابیہ علم الغیب ساتواں خاصہ ہے پہلے تو گزرے نہ جی علم ذاتی علم کلی محیط سینوں کے راز جاننا آسمانوں اور زمینوں کا غیب جاننا قیامت کا علم اور صبح کا سبق بھی ختم ہے پانچ خواص وہ پانچ چیزوں کے کلی علم ہیں اب ہے علم الغیب کے لفظ علم غیب جو ہے یہ بھی خاصہ خدا بندی ہے سمجھا سی اللہ تبارت و تعالیٰ کے بغیر کوئی ہستی عالم الغیب نہیں ہے اس لفظ کا اطلاق اللہ کے علاوہ اور کسی پر جائز نہیں ہے عالم الغیب ہونا جو بھی صفات مختصہ باری تالاب میں سے آئے اللہ کے ساتھ خاص ہے کوئی ہستی اور آل ملغیب نہ ذات ان نہ آتا انجر سنگھ کے پڑھوا بن اللہ غیب و شہادہ وہی اللہ وہ ذات پاک ہے جو نہیں کوئی قابل عبادت کی مگر صرف اسی کی ذات پاک عالم الغیب میں شاد آپ وہی جاننے والا ہے چھپی اور حاضر چیزوں کا مفاد الغیب اللہ اور صرف اسی اللہ کے ہاں ہے چابی غیب کی نہیں جانتا انہیں میں کوئے وہی اللہ کا آپ کیونکہ اندہ کی تقدیم جو ہے یہ حسر کے لیے ہے کس کے لیے ہے یعنی یہ چیز صرف اللہ کے ہاں ہے اور کسی کے ہاں اور یہ حسر بھی جمی مخلوق کے لحاظ سے ہے نوری ناری خاکی سارا جہان جو ہے اس کے لحاظ سے یہ حسر ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی مخلوق کے پاس یہ چیز نہیں <تصفح> سمجھا کی ہے, ہے سمجھا یہ عبارت علامہ آلو سیرام اللہ کی لکھی ہے وہ تقدیم الخابر افاظت حاصل سمجھا سر جب حسر کا فائدہ آیا سمجھو بات مفصر فرماتے ہیں الفاظت الحاصر یہ جی حسر کے فائدے کے لیے ہے تو جب حسر آیا تو حسر میں دونوں پہلو ہوا کرتے ہیں مثبت بھی اور منفی بھی سمجھا اللہ کے ہاں ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے اب غالیوں کا یہ کہنا کہ یہاں مثبت پہلو ہے اور منفی نہیں ہے یہاں یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہیں چابیاں اور یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا جب کسی کے پاس نہیں یہ کہنا غلط ہو گیا کیونکہ یہ تو حسر ہے حسر جو ہے ہوتے ہی وہاں ہے جہاں دو پہلو ہوا کرتے ہیں مثبت بھی اور منفی بھی دوسری بات مفاتح کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے مفاتح کا چابیاں کیا معنی ہے اور دوسرا مفاتح کا معنی ہوتا ہے خزانے سمجھا جی معنی یہ ہوگا چابیاں خزانے اور خزانوں کی چابیاں دونوں کس کے پاس ہیں آمد. بھئی یہ کمرہ بند ہوئے مسجد بند ہوئے اور باہر سے تالا لگا ہو اور چابی صرف رہمانی کے پاس ہو اور کسی کے پاس نہ ہو تو اندر کوئی داخل ہو سکتا ہے رہمانی جب دروازہ کھولے گا تو اندر کوئی آئے گا اگر یہ نہیں کھولے گا تو اور کوئی نہیں آ سکتا خزانے اور اس کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں سنو بات میں عجیب بات بتا رہا ہوں جس انسان کے پاس خزانے کی چابی ہوتی ہے وہ جب چاہتا ہے تالا کھول کے اندر دیکھ سکتا ہے خود جا سکتا ہے ایسا ہے نہیں جب اس کی مرضی پڑتی ہے تالا کھولتا ہے اندر آ جاتا ہے جب مرضی پڑتی ہے تالا لگا دیتا ہے اور کسی کو طاقت امید. ہاں اور کسی کو وہ خود آنے کی اجازت دے گا تو وہ آئے گا ورنہ اور جتنا قدر دکھائے گا اتنا وہ دیکھے گا زیادہ نہیں تو چابیاں اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں غیب اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے وہ جس کو جتنا دیتا ہے اتنا اس کو ملتا ہے زیادہ نہیں ملتا سمجھا سی اب دیکھو ویل تو ہاں یہ لکھا ہے فائدہ فائدہ ثانیہ ہے نا جی فائدہ ثانیہ لکھا ہے تمہارے پاس مفاتح کی دو تفسیریں ایک متبادر یعنی کنجیاں دوسری غیر متبادر یعنی کمافی حاشیتی شہاب سمجھی بات سی مفات الغیب الغیب کا لام استغراق کا ہے جس کا نام ہے اور اس سے مراد جمی غیوب ہیں کیا مراد ہیں کوئی مخصوص غیب مراد نہیں جمی غیوب مراد ہیں نیچے لکھا ہے ول احاطہ تو خزو من لام استغورا کے ایسے لام استغراک سے احاطہ سمجھا جا رہا ہے اب علامہ شیخزادہ کی عبارت بھی پہلو آخر کے اندر وا کان ہے دہو تل کل مفاط ہو کانل متوسل ولا ما فل خزہ من المیبات ہو والا غیر اور جب کہ تھی اللہ ہوئی اللہ کے ہاں وہ چاہیے تو ہوگا پہنچنے والا طرف ان چیزوں کے جو خزائن کے اندر من المغیبات ہیں صرف وہی اللہ اور کوئی نہیں اور بات سمجھائی تھی اللہ عالم من سے سماوا تب ارد لگ بھائی ماجش اور انہیں گی آنے جو باسوم حضرت ان سے کہہ دو نہیں جانتی وہ حسیاں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمینوں میں ہیں غیب کو سوائے اللہ پاک کے اور نہیں جانتے وہ کہ کب اٹھائے جائیں گے سمجھ رہے ہو بس اب غالیوں کے سوالات شروع ہو گئے غالی کہتے ہیں کہ یہاں نفی غیب ذاتی کی ہے لا یا من منفی السماوات والارض غیبہ کے اندر اور نفی غیب عطائی کی نیم. ہم تو عطائی کے قائل ہیں ذاتی کے ہم قائل نیم. نہیں آئے جواب جواب یہ ہے کہ یہ ان کا کہنا باطل ہے کیا ہے کیوں اس لیے کہ ہنفیوں کا اصول ہے کہ فیل پر جب نفی داخل ہوئے گئے کرینہ تخصیص کا نہ ہوئے تو وہاں جل سے فیل کی نفی ہوتی ہے کی نفی ہوتی ہے فیل پر نفی داخل ہو اور کرینا تخصیص کا کوئی نہ ہو تو جن سے فیل کی نفی ہوا کرتی ہے لا یا کے اندر یا لم و فیل ہے لا نافیہ اس پر داخل ہے اور کرینا سیاق سباق میں تخصیص کا کوئی نہیں ہے لہذا یہاں علم مطلق کی نفی ہوگی جن سے علم کی نفی ہوگی ذاتی اور اتائی دونوں کی اور سمجھ رہے ہو لیکن حوالہ پر اب علماء کرام نے مفسرینہ صبح والی بات ہے لیکن علماء کرام نے جب دیکھا کہ مخلوق کے اندر تو ذاتی علم ممکن ہی نہیں ہے سرے سے انہوں نے جہاں علم غیب اتائی کی نفی مراد لی ہے اگلے صفحے پر دیکھو علامہ کرتبی اور علامہ میشا پوری گلگ اخفا علی الخلق اخفا غیب اپنے غیب کو خلق پر چھپا دیا ولم ولم یوت لے ہیں لکیر لگاؤ لکیر لگاؤ آ, تم تو چپ کر کے بیٹھے ہو لکیر لگاؤ جہاں ولم یوت لے آلے کسی ایک کو بھی اللہ پاک نے غیب پر متلے نہیں فرمایا لمب لے اطلاع اور آتا کی نفی ہو رہی ہے کس کی اطلاع کی نفی ہے آتا کی نفی اللہ نے کسی کو آتا نہیں کیا کسی کو اطلاع نہیں دی ہے اور آہادن کھلا ہے نا سن؟ آہدن پر بھی تمہاری نظر رہے کہ آہدن مادتن عام ہے ناکرہ ہے نفی کے اس لیے سارا جہان اس میں داخل ہے حتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں داخل ہے آگے آ رہی ہے بات سمجھا سر میری طرف دیکھو آگے اور بات ارض کر رہا ہوں دوسرا جواب وہ یہ دیں گے کہ یہاں نفی جو ہے وہ بقیہ مخلوق کے لحاظ سے ہے اور حضرت نبی علیہ السلام یہاں داخل نہیں ہے حضرت کے لحاظ سے یہاں نفی نہیں ہے بقیہ مخلوق کے لحاظ سے یہاں نفی ہے اب جواب سے پہلے تمہید ارض کر رہا ہوں تمہید یہ ہے کہ یہاں اللہ نے کلمہ بولا ہے من کا لا یا علمو من فما وات ورض اللہ کلمہ <تصفح> من اور کلمہ ماں کلمہ من اور کلم اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے آپ نے نور ال وغیرہ میں پڑھ لیا ہے کہ ان کا اصلی معنی اور وضحی معنی جس کے لیے ان کو وضاع کیا گیا ہے وہ ہے عموم والا کون سا ہے خصوص کے لیے بھی آیا کرتے ہیں لیکن وہاں جہاں قرائن موجود ہوں جہاں کرائن نہیں ہوں گے وہاں من کا معنی چاہو گا عموم والا ہوگا ان کو وضعی عموم کے معنی کے لیے کیا گیا ہے بات سمجھ دیکھو یہ عبارت پڑھو من و ما جا تا ملا عموما بل و اصل ہو من اور ما احتماد رکھتے ہیں عموم کا بھی اور خصوص کا بھی اور ان کا اصلی معنی عموم ہے یعنی انہافی اصل وزیل عموم ہے یعنی یہ دونوں اصل وضاح کے اندر عموم کے لیے ہیں اور خصوص میں بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن آرے سے کرائم کی وجہ سے برابر ہے کہ استعمال کیے جائیں استفام میں یا شرط میں یا خبر میں سمجھ رہے ہو تو یہاں حضرت میری طرف دیکھو یہاں کوئی کرینہ موجود نہیں ہے جو بتائے کہ یہاں من خاص ہے اور اس سے مراد بقیہ مخلوق ہے اور نبی علیہ السلام نہیں ہے لہذا یہاں کلمہ من کا چاہو گا کیا ہوگا عام ہوگا حتیہ کہ نبی علیہ سلاد و تسلیم کو بھی شامل ہوگا سمجھی بات اب فرماتے ہیں میری طرف دیکھو قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح میں ہم مفسرین کرام کی عبارات دیکھتے ہیں کہ مفسرین کرام نے ان آیات کی تفسیر میں عمومی کالمات بولے ہیں یا کوئی تخصیص کا کلمہ بولا ہے کہ حضرت کو خاص کیا کہ حضرت مستثنا ہیں اور باقی ساری مخلوق یہاں مراد ہے تو جناب من دل کے قانون سے سن لو کہ مفسرین کرام نے ان آیات اس آیت کی تفسیر میں ایسے عالمگیر عمومی کالمات کا ذکر کیا ہے کہ جہان کا کوئی انسان ان سے باہر اور مستثنا نہیں ہے پہلے عبارت پڑھو پھر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اخفا غیر بہ الخل اخفا غیر بہو الخلے غیب کو اپنی مخلوق پر مخفی کر دیا ولم یوتلے آلے ہے آہد ان گلم کسی ایک کو بھی متلے نہیں کیا آہد کا کلمہ معادت عام ہے پھر ناخیرا ہے پھر نفی کے اموم در میں ہے آہدن کسی ایک کو بھی متلے نہیں کیا فام صلوح نمبر دو لا یالم آہد من اہل السماوات والارض الغیب الا اللہ نہیں جانتا کوئی ایک لا یالم آہدن کوئی ایک نہیں جانتا آسمان والوں سے زمین والوں سے غیب کو مگر اللہ پاک فَإِنَّهُ الْمُنْفَرِدُ بِذَالِكَ ان ہلمن فارے کا اکیلا ہے اللہ تبارک بتا اس کے ساتھ وادہ ہو لا شریک له اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں آحاد ان کا کلمہ بولا ہے فن حل من کا بولا ہے اللہ اکیلا ہے اللہ کا کوئی شریک میری طرف دیکھو سنو بات اگر نبی علیہ صلاحت و تسلیم علم غیب جانتے ہیں اور اس عجت سے مستثنا ہیں تو پھر آپ اور اللہ دو غیب جاننے والے ہو گئے نہ ہو گئے ایک اللہ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہو گئے تو شرکت ہو گئی نہ ہو گئی تو پھر انفراد رہا مفسر تو کہتا ہے فَإنَّهُ الْمُنْ فارد و اللہ اکیلا ہے اللہ چاہے تو جب نبی علیہ السلام بھی جانتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے تو یہ دو ایک دوسرے کے بن گئے شریک تو انفراد نہ رہا بزرگ تو کہتا ہے انفراد ہے معلوم ہوا نبی علیہ السلام بھی اس نفی میں شامل اور داخل ہے تو انلم فری دونوں کا شریق الجن بغوی اور کرتبی رحم اللہ واحد اور معنی یہ ہے کہ اللہ تبارگ وہی بول رہا پاک ہے جو غیب کو جانتا ہے اکیلا کر کے اور کوئی نہیں جانتا وہ سمجھ رہے ہو یہاں بھی واحد کا کلمہ آ گیا سمجھا سی اگر نبی علیہ السلام اس نفی میں داخل نہ ہوتے نہ ہوں, نہ, ہوں, نہ ہوں اور جانتے ہوں غیب کو تو آپ اللہ کی چا بن گئے شریک بن گئے تو پھر اللہ پاک واحدہ ہو تو نہ رہا وحدہ ہاں چوتھی فام سال پر ہو منفل ارض کے تفصیل میں مظہری فرماتے ہیں من جن والے ان من الجن ہاں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کون رہتے ہیں جنات اور انسان و منہ ہوں المبیا السلام و منہ الانبیاء علیہم السلام اور ان میں سے انبیاء کرام علیہم السلامات و تسلیمات ہیں المبیا میں نبی علیہ السلام داخل ہیں یا نہیں او ہے وہ سن رہے ہو آگے پڑھو اب حضرت بیار بی رضی اللہ عنہ کا فرمان خرید سانی کی دل جمعی کا علاج لکھا ہے آنا آئے رضی اللہ تعالیٰ بی بی اے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتی ہیں وہ منظامان نہ ہوں جو خبر و غدن وہ انسان جو گمان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلاط و تسلیم خبر دیا کرتے ہیں ان باتوں کی جو کل ہوں گی فقد آزما فقد آزم اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ولہ ہو یقول اللہ یا منفی سماوات ورض لگائے اللہ حالانکہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ عدد فرما دو نہیں جانتے گئے بوجھ ہستیاں جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں مگر اللہ میری طرف دیکھو میں بیان کروں طرز استدلال سنو غالیوں کا دعویٰ ہے کہ منف سماوات وزم نبی علیہ السلام داخل ہم کہتے ہیں بی بی اے شرضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بلا واسطہ شاگرد ہے قرآن دان ہے ایسے ہے نہیں ہے زبان دان ہے عربی زبان جاننے والی ہے اس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے آپ کو کل کی خبر معلوم دلیل میں آپ نے یہ آیت پیش کی ہے کلّہ یا عالم و منفی اسلماوات و معلوم ہوا کہ منف الارض کے اندر نبی علیہ السلام داخل ہے اگر حضرت داخل نہ ہو تو بی بی صاحبہ اس آیت کو حضرت کے بارے میں پیش بی بی صاحبہ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام غیب دان نہیں دلیل ہے من في فماوات ولز الغیبہ معلوم ہوا بی بی صاحبہ کے نزدیک منفی الارض کے اندر نبی علیہ السلام بھی داخل ہے بات سمجھ ہے اب بی بی اشار رضی اللہ تعالیٰ نے کے فرمان کے بعد اب کسی اور کے فرمان کی ضرورت ہے دل جمعی ہوئی یا نہیں ہوئی تو بی صاحبہ نے اس آیت کو پیش کیا ہے معلوم ہوا ہے سایت کے اندر حضرت بھی مراد جس طرح اور مراد ہے حضرت بھی مراد ہے بس یہ آیت ختم ہو گئی اور آیت ماخذ نمبر چار نیچے نیچے دیکھو ماخذ نمبر چار اللہ اکولم اللہ فرماد ہو نہیں کہتا میں تمہیں کہ میرے ہاں خزانے ہیں اللہ پاک کے بلا عالم الغیبا اور نہ میں غیب جانتا ہوں بلا اکولم انی ملکن اور نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ بے شک میں بادشاہ ہوں بحث پہ چیدہ ہے توجہ کی ضرورت ہے میرے طرف دیکھو اللہ تبارہ کا تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ تین اعلان کر دو کتنی اعلان کر دو ایم. لا عقول عندی خزائن اللہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں ولا عالم الغیب اور میں غیب بھی نہیں جانتا ولا عقول انی ملک اور میں نوری بھی فرشتہ بھی نہیں ہوں سمجھا میں واقع میں خزانوں کا مالک نہیں میں واقع میں عالم الغیب اور مائے میں واقع میں فرشتہ اور نوری مائے نہیں, نہیں مائے ہوں معلوم ہوا کہ نبی علیہ اصلا والتسلیم عالم الغیب نہیں آئے جب حضرت نہیں ہے تو اور دنیا میں اور بھی کوئی نہیں, نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت کی شان سب سے اعلی ارفا اکمل ہے جب حضرت جیسی ہس کوئی نہیں ہے غیب دان تو اور بھی کوئی نہیں ہے بات سمجھ آ گئی ہے <تصال> اب میں بریلوں کی ہیرا پھیری کر رہا ہوں سوال عرض کر رہا ہوں لیکن میری طرف دیکھو مہربانی کرو پہلے یہ جی طالب علم بات ہے ایک بات سمجھ لو تم ہی دن جناب احمد ایک ہوتا ہے دعوا اور ایک ہوتا ہے مدعا آپ اور آپ اگر آپ سمجھتے ہو کہ مدعا اس میں مفول ہے ہے؟ ایک ہوتا ہے میں سمجھا رہا ہوں ان سمجھ آ جائے گا لیکن توجہ شرط ہے ایک ہوتا ہے دعوی اور ایک ہوتا ہے دا. مثال کے طور پر یہ اینک ہے یہ اینک مجھے مل گئی ہے اس کا مل جانا یہ میرا ایک مدعا ہے اور میں نے زبان سے کہا کہ مجھے اینک مل گئی ہے اینک کا مل جانا یہ مدعا ہے اور زبان سے کہنا یہ اس کا دعوی ہے سمجھ رہے ہو جی ایک آدمی نے ایک علم پڑھ کر حاصل کر لیا ہے اور اس کو علم مل گیا ہے علم کا حاصل ہو جانا یہ کیا ہے مدعا آ اور اس علم کے بارے میں زبان سے کہنا یہ اس کا کیا ہے دعویٰ سمجھ یہ بات یہ رومال میں نے پہنا ہوا ہے یہ رومال مجھے مل گیا ہے یہ کیا ہے مدعا اور میں زبان سے پھر کہتا رہوں کہ رومال مجھے مل گیا یہ اس کا کیا ہے دعوی. دعویٰ ایک آدمی نے ایک رقبہ خرید کر لیا ہے اب اس کے بعد وہ زبان سے ذکر کرتا ہے رقبے کا خرید کرنا یہ مدعا ہے اور زبان سے لوگوں کو کہنا یہ کیا ہے اس کا دعویٰ ہے بعض اوقات بندہ دعوی کرتا ہے اور بعض اوقات بندہ دعوی نہیں کرتا چپ کر کے پھرتا رہتا ہے کوئی سمجھ آئیے بات مدعا اور چیز ہے دعوی اور چیز ہے اب غالی کیا کہتے ہیں غالی کہتے ہیں کہ ولا عقول لقم انی ملک ولا عقول رقم سمجھو بات یہاں تو نفی مدعا اور نفی دعویٰ دونوں ہیں نفی مدعا اور نفی دعویٰ دونوں ہیں کیا مطلب یعنی حضرت ملک نہیں تھے اور حضرت زبان سے بھی اس کا دعوی نہیں کرتے تھے ملک ہونے والا مدعا حضرت کو حاصل نہیں تھا اور ملک ہونے کا دعوا بھی حضرت نے کبھی نہیں کیا کچھ سمجھ آ رہا ہے ولا اکول انی ملک کے اندر نفی دعوے کی بھی ہے اور مدعا کی بھی ہے کہ میں ملک نہیں ہوں واقعات ملکیت والا مدعا میرے لیے حاصل ہے اور زبان سے بھی میں ملک دعوی نہیں کرتا زبان سے بھی میں نہیں کہتا نہ یہ مدعا حاصل ہے اور نہ میں زبان سے دعوی کرتا ہوں سمجھے یہ بات لیکن پہلی دو باتیں کہ خزانوں کا مالک نہیں ہوں یا عالم الغیب نہیں ہوں یہاں مدعا تو حاصل تھا لیکن دعوی نہیں ہے مدعا تو حاصل تھا لیکن دعوی. یعنی خزانوں کے مالک تو تھے لیکن زبان سے میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس خزانے ہیں مدعا ہے لیکن میرا دعوی نہیں علم غیب مجھے حاصل ہے لیکن میرا زبان سے دعوی نہیں مدعا حاصل ہے میں خزانوں کا مالک ہوں لیکن زبان سے خزانوں کے ملک کا میں دعویٰ نہیں کرتا لا اکولوں میں کہتا نہیں ہوں میں دعویٰ نہیں کرتا ورنہ مدعا مجھے حاصل ہے اسی طرح علم غیب والا مدعا بھی میرے پاس ہے لیکن میں زبان سے تمہیں نہیں کہتا نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں مدعا کی نفی نہیں بلکہ صرف دعویٰ کی نفی ہے پتا نہیں سمجھ آئی ہے بات نہیں آئی پچھلی تیسری جگہ پر نفی دعوی و مدعا دونوں ہے کہ آپ کو نہ ملکیت تھی آپ کے پاس اور نہ آپ نے دعوی کیا لیکن پہلی دو جگہوں پر صرف دعوے کی نفی ہے اور مدعا کی نفی لا اقول ہے نا جہاں سے وہ نہ حاصل کر رہے ہیں یہ فائدہ میں کہتا نہیں ہوں کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں ویسے تو میں خزانوں کا مالک ہوں لیکن میں زبان سے نہیں کہتا کہ میں خزانوں کا مالک ہوں یعنی مدعا مل کے خزان والا مجھے حاصل ہے صرف زبان سے میں دعوی نہیں کرتا زبان سے دعوی نہیں کرتا دعوے کی نفی ہے مدعا کی نفی نہیں ہے اسی طرح لا عالم الغیب علم غیب تو مجھے حاصل ہے لیکن میں زبان سے نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں مدعا کی نفی نہیں ہے مدعا حاصل ہے صرف دعوے کی نفی ہے کس کی نفی ہے کچھ سمجھ آیا ہے آمد. اچھا جی اللہ گر سمجھ آ جائے الجواب اولا میری طرف دیکھو جواب یہ ہے کہ یہ تقریر یہ تحریف قرآن کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے تحریف قرآن کے سوا اور سنو بات یہ تقریر نہ تو نبی علیہ سلاط و تسلیم سے ثابت ہے اور منقول ہے نہ صحابۂ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے نہ تابعین میں سے کسی ایک تابعی سے نہ طبا تابعین میں سے کسی ایک بزرگ سے نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام سے سنا ہے وہ سن رہے ہو نہ نبی علیہ السلام سے منقول ہے نہ کسی صحابی سے منقول ہے نہ کسی تابی سے منقول ہے نہ کسی تبا تابی سے منقول ہے نہ آئ ماربا میں سے کسی امام سے منقول ہے بلکہ تمام مفسرین نے نے ان آیات کی ایک ہی تفسیر فرمائی ہے کہ امام الانبیاء کو غور کرو امام المبیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں میری بات سے کبھی جھوٹ جو لوگ چپ کر کے بیٹھو حضرت زبان سے جھوٹ نکلنے کو تم سمجھتے ہو جائز ہے بولتے کیوں نہیں ہو میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا جو بات اللہ جو چیز اللہ مجھے دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ دی ہے جو نہیں دیتے تو میں چونکہ میرے پاس مل کے خزائیں نہیں اس لیے میں تمہنے میں نے تمہیں کبھی کہا ہی نہیں ہے چونکہ میں عالم الغیب نہیں ہوں اس لیے میں نے کبھی علم غیب کا دعوی نہیں کیا چونکہ میں ملک نہیں ہوں اس لیے میں نے ملکیت کا کبھی دعوی نہیں کیا میں اس بات کا دعوی کیا کرتا ہوں جو بات مجھے حاصل ہوتی ہے اللہ نے مجھے نبوت دی ہے تو میں نے کہا ہے مجھے نبوت دی ہے اللہ نے مجھے حوض کو دیا ہے تو میں نے کہا مجھے حوض کو دیا ہے چونکہ اللہ نے مجھے مل کے خزانے نہیں دیا چونکہ واقعی میں, میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں اس لیے میں نے کبھی زبان سے یہ بات نہیں کہی چونکہ میں علم غائب والی سبق نہیں رکھتا اس لیے میں نے زبان سے کبھی یہ بات نہیں کہی چونکہ میں مالک اپنے ملک نہیں ہوں اس لیے میں نے یہ بات زبان, زبان سے کبھی نہیں کہی سارے مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ نفی دعوی باوجہ نفی مدعا ہے نفی دعوی باوجہ مدعا. یہ لازم سمجھنا پڑے گا تو نہ میں سمجھا کے رہوں گا انشاءاللہ نفی نفیے دعوی باوجہ مدعا. دعوی اس لیے نہیں کہ مدعا نہیں خزانوں کے ملک کا دعوی اس لیے نہیں کہ میرے پاس ملک ہے نہیں علم غیب کا دعویٰ اس لیے نہیں کہ میرے پاس علم غیب نی! ہے نہیں ملکیت کا دعویٰ اس لیے نہیں کہ میرے پاس ملکیت نی! ہے نہیں نفیے دعوی کا وجہ نفیے ہے میں دعو دعوے کی نفی اس کر رہا ہوں کہ مدعا کی نفی ہے میرے پاس وہ مدعا ہے نہیں سمجھ آیا ہے چودہ سو سال کے تمام مفسرین کرام نے وہی مطلب عرض کیا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نفی دعوی باوجہ نفی مدعا ہے کہ میاں میں علم غیب کا دعویٰ اس لیے نہیں کرتا کہ میرے پاس علم غیب ہے نہیں سرے سے میں مل کے خزائن کا دعویٰ اس لیے نہیں کرتا کہ میرے پاس مل کے خزائن ہوگا تو میں دعویٰ کروں جو چیز ہے نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں تمہیں اور اسی طرح میں ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتا اس لیے کہ میرے پاس ملکیت اے ملکیت ہوگی تو میں ملکیت کا دعویٰ کروں جو چیز نہیں ہے میں اس کا دعویٰ کیسے کروں اب تو سمجھیں یہ بات, اے بات اے ہے؟ اے اچھا میں <خخ> اب ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں میری طرف دیکھو چیزیں ہیں دو کتنی چیزیں ہیں ایک کیا ہے الوہیت چاہے معبودیت معبود ہونا دوسرا ہے نبوت ایک ہے الوہیت اور ایک ہے الوحیت کے خواص اور ہیں نبوت کے خواص سنو بات بڑی قیمتی بات از کرا ہوں الوحیت کے خواص اگلے دن پالے الہ اللہ اور لوازم الہ الہ کے لیے لازم ہے کہ وہ عالم الغیب ہو جو عالم الغیب ہوگا وہ معبود ہوگا جو عالم الغیب نہیں وہ نہیں الہ کے لیے لازم ہے کہ وہ مختار کل ہو جو مختار کل نہیں وہ الہ کچھ سمجھ آیا ہے الوہیت کے اور بھی بہت سارے لوازم ہیں دو لوازم تم یاد کر لو الوہیت کے لیے لازم ہے کہ وہ عالم الغیب ہو الوہیت کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا ہو مختار کل ہو نبوت رہی نبوت کے لیے نہ علم غیب لازم ہے اور نہ مختار کل ہونا نبوت کے لیے اگر لازم ہے تو اللہ کا پیغام لے کر آگے مخلوق کو پہنچانا نبوت کے لیے کیا لازم ہے اللہ کا پیغام لے کر مخلوق تک اب سنو آج کا مشرق بھی یہی کر رہا ہے اس دور کا مشرق بھی یہی کرتا تھا کہ نبوت کے لیے الوہیت کے لوازم ثابت کرتا تھا نبوت کے لیے وہ کہتا تھا نبی وہ ہوگا جو عالم الغیب ہو نبی وہ ہوگا جو مختار کل ہو اگر مختار کل عالم الغیب ہے تو نبی اگر یہ نہیں تو نبی بھی نہیں ہے اس عقیدے غلط عقیدے کی بنا پر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتے کہتے अگر, اگر اگر تو نبی ہے انکن تبی یا اگر تو نبی ہے تو ہمیں مستقبل کی اطلاع دے فلانی بات کی اطلاع دے فلانی کی اطلاع دے فلانی کی اطلاع دے اگر تو نبی ہے تو حکم دے مکے کے اندر باغات لگ جائیں چشمے لگ جائیں یہ پہاڑ ختم ہو جائیں سر فبد ہو جائے مکہ اس قسم کے سوال کرتے تھے یعنی وہ نبی سے سوال کرتے تھے الہ والے نبی سے سوال کرتے تھے حضرت کے پاس تو تھی نبوت اور وہ سوالات کرتے تھے الوہیت والے حضرت نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا حضرت ان کو کہہ دو میاں اگر میں نے دعویٰ کیا ہوتا الوہیت کا سمجھو سمجھو مولویو اگر میں نے دعویٰ کیا ہوتا الوحیت کا کہ میں الہ ہوں تو الہ کے لیے چونکہ علم غیب ضروری ہے تم مجھ سے سوال کرو کہ مستقبل کی خبر ہمیں دے میاں میں نے تو الوحیت کا دعویٰ نہیں کیا میں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے کچھ سمجھے بات اگر میں نے دعوی کیا ہوتا کہ میں اللہ ہوں تو تم مجھ سے علم غائب کا سوال کرو کیونکہ الح کے لیے عالم الغائب ہونا ضروری ہے اگر میں نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہوتا تو مجھ سے مختار کل والے سوالات کرو کیونکہ الح کے لیے مختار ہونا ضروری ہے میاں میں نے تو الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا میں نے تو نبوبت کا دعوی کیا ہے میں نے کس کا دعوی کیا ہے لام خزان اللہ اے لا اکول انی, انی الا میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں یعنی میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ میں الہ ہوں اگر میں الہ ہوتا تو خزانوں کا مالک بھی ہوتا میں الہ نہیں لہذا تھا خزانوں کا مالک بھی تو سمجھ آیا ہے اور سنو سنو بات ایک آدمی میرے پاس آتا ہے کہتا ہے جلدی کر مجھے لاکھ روپئے دے تو بنا پھر بنا کر مجھے لاکھ روپے دے تے کہ میام میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس دولت ہے کہ گیا کہ لاکھ روپے دے اگر میں کہوں کہ میں مالدار ہوں میں چودھری ہوں میرے پاس لاکھوں کروڑوں روپئے ہیں پھر تو کوئی آئے کہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو لاکھ مجھے دے میں نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا کہ میں میرے پاس پیسہ ہے میں نے اگر کبھی تمہیں کہا ہو کہ میرے پاس پیسہ ہے تو تم مجھ سے پیسہ مانگ میں نے تو کہا ہے میں مولوی ہوں مسئلہ پوچھو مجھ سے کچھ سمجھے یہ بات نبی علیہ السلام فرماتے اکون اللہ کو میں تم جب مجھ سے مطالبے کرتے ہو کہ ہمیں خزانے دے دو خزانے دے دو اور یہ کون اللہ کا بیک ان میں ذخر گھر سونے چاندی کا بن جائے میں نے تمہیں کبھی کہا ہے کہ میں خزانوں کا مالک ہوں اگر میں نے کہا ہوتا کہ میں الہ ہوں میں خزانوں کا مالک ہوں تو تم مجھ سے مطالبہ بھی کرو کہ ہمیں خزانے دے دے جب میں نے ملک کے خزانے کا دعویٰ نہیں کیا تو تم مجھ سے مطالبے کیوں کرتے ہو حقیقت تک پہنچے ہو بات سمجھائی آخر تک میاں اگر میں نے کہا ہو کہ میرے پاس خزانے ہیں تو مجھ سے مطالبے کرو تم جو مجھے کہتے ہو ان کا نبی فلاب ادبان تخبیر اگر تو نبی ہے تو ہمیں اطلاع دے کہ فلانے علاقے میں کہت کہ آ رہا ہے فلانے علاقے میں تم تجارت کرو تمہیں منافع ہوگا میاں میں نے کبھی کہا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں اگر میں نے کہا ہوتا تمہیں کہ میں عالم الغیب ہوں تو تم میرے پاس آؤ مجھ سے یہ سوال کرو میں نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں سمجھا تو یہاں کیا سمجھ آیا تمہیں نفی دعوی اور مدعا دونوں کی ہے نفیے دعویٰ باوجہ نفیے مداح کیونکہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے اس لیے میں علم غیب کا کبھی دعویٰ مدعا. نہیں کرتا چونکہ میرے پاس خزائن نہیں ہے اس لیے میں نے کبھی خزانوں کا دعویٰ مدعا. کیونکہ مدعا. میں ملک نہیں ہوں اس لیے میں نے کبھی ملکیت کا دعویٰ ہاں یہ کہنا کہ دعوے کی نفیئے اور مداح کی نہیں ہے یہ تحریف قرآن ہے کیا ہے وہ بات تمہیں سمجھ آئی ہے کہ حضرت کے پاس کیا تھی نبوت اور وہ لوگ مطالبے کیا کرتے تھے الوہیت والے حالانکہ عالم الغیب ہونا یا مختارک ال ہونا یہ الوہیت کے خواص سے ہے نبوت کے خواص سے حضرت نے ان کو صاف کہہ دیا میاں میں نبی ہوں الوہیت والی صفت میرے اندر اگر میں نے دعویٰ کیا ہوتا کہ انی الح میں الہ ہوں تو تم مجھ سے علم غائب کا بھی سوال کرتے تم مجھ سے مختار کل کا بھی سوال کرتے حالانکہ میں نے تمہیں الوہیت کا تمہارے سامنے دعویٰ نہیں کیا میں نے نبوبت کا دعویٰ کیا نبوبت کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں اب پڑھو عبارت مفسرین کی تمہیں انشاءاللہ سمجھ آئے گی قاضی بیزابی کی عبارت پڑھو تبراندہ ول الوحیت الحیت و ملکیت برا چھوٹے چھوٹے جو بیٹھے ہیں تمہیں بھی سمجھ آئی ہے بات جی اچھی طرح جی ایک بات اور کہنے کی اجازت ہے جی مجھے ڈرتا، ڈر لگتا ہے کہ تم کہو گے یہ بار بار کہتا ہے ہم تنگ ہو جاتے ہیں سنو سنو بات لا اقول لكم عندي خزائن خزائے ولا عالم الغ کتنی باتیں ہیں دو بظاہر دو باتیں ہیں ان کا خلاصہ ہے الوہیت ان دو باتوں کا خلاصہ کیا ہے کیونکہ جو الہ ہوتا ہے اس کے پاس خزانے بھی ہوتے ہیں اور وہ عالم الغیب بھی تو ذکر ہے خزائن اور علم غیب کا ارادہ ہے الوہیت کا, کا, کا ذکر ہے خزائن اور علم غیب کا ارادہ ہے تو گویا اس آیت کے اندر تین نہیں بلکہ دو باتیں ہیں الہیت اور ملکیت الہیت اور ملکیت. لا اکول انی ملک ملکیت اور ولا رکم انزائے دونوں کو ملا کر یہ کیا ہو گیا الہیت الہیت اور ملکیت آپ نے الہیت سے اور ملکیت سے بارات کا اظہار کر دیا دیکھو اب تبرا انداول الحیت و ملکیت تبرا انداول الحیت و ملکیت الہیت اور ملکیت کے دعوے سے آپ نے برات کا اظہار فرمایا کہ میں الہ بھی نہیں ہوں اور میں ملک بھی کیونکہ جو الہ ہوتا ہے وہ عالم ال اور جو الہ ہوتا ہے وہ خزانوں کا مالک میں نے کبھی الہیت کا دعوی نہیں کیا اگر میں نے الہیت کا دعوی کیا ہوتا تو تم مجھ سے غیب کی خبریں پوچھتے تم مجھ سے ملک کے خزان مانگتے میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا نبوتا اور دعوی کیا نبوت کا اللہ تیمن کمالات بشرے وہ نبوت جو یہ جی کمالات بشر سے ہے نبوت بشر کے کمالات سے ہے نا سر وہ سن رہے ہو علامہ خفاجی اس پر حاشیا لکھتے ہیں مجموعہ اللہ عالم الغیب عبارت ان نفیلت بات تمہیں اگر سمجھ آ ہے تو یہ عبارت ہو بہ یہ جو میں نے کہی ہے کہ ذکر ہے مل کے خزائن اور علم غیب کا ارادہ ہے کس کا تو بیاوی رحمہ اللہ نے علم غیب اور ملک خزائن کو الہیت بنا دیا ہے جا بنا دیا ہے اس لیے کہ الہ کی یہ سفتیں ہیں یہی کہہ رہا ہے جا اعلیٰ کر دیا بی نے مجموع اور اللہ تعالیٰ ان دی اللہ عالم الغیب کو عبارت نفی الوحیت سے کسے نفی الوہیت سے اس لیے کہ قسمت الرزاق روزیوں کا تقسیم کرنا بندوں کے درمیان اور علم غیب کا جاننا مخصوصان بھی تعالی مخصوص نے تو فرماؤ اب یہ نفی دعوے کی ہے یا مدعا کی بھی ہے صاف نکل رہا ہے سمجھا نا صحیح کیونکہ علم غیب سنو سنو کیونکہ علم غیب اور قسمت الرضات اللہ کے ساتھ مخصوص ہے حضرت کے پاس دا نہیں, دا ہے لئے حضرت نہیں, نہیں ہے اس لیے حضرت نے کہا میاں میں الہ نہیں ہوں یعنی مدعا نہیں ہے اس لیے دعوی پوری پہلی بات آ گئی نفیے دعوی باوجہ نفی مدعا ہے چونکہ یہ مدعا علم غیب والا قسمت ارزاق والا میرے پاس نہیں اس لیے میرا دعوی بھی نہیں ہے ابن جریر کی عبارت یقول تعالی ذکر لہا من ترین کا حضرت فرما دو ان منکروں کو جو ترین نبوت کے منکر ہیں لسول لہو خزائے میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں وہ رب ہوں جس کے لیے خزانے آسمانوں اور زمینوں کے اور میں غیب جانتا ہوں اشیا خفیہ کے وہ جو نہیں جانتا ان کو مگر رب وہ جو نہیں مقصوب کی کوئی چیز بس تقویم کرو تم میری بیچ اس جو میں کہتا ہوں اس بات سے کیونکہ تاکیق شان یہ ہے غور ہے نہیں ہے تم کے شان یہ یم بغی ہے یکون ربن اللہ من <مبارج> لہو مل کو کل لا یم بغی انجک ربن نہیں لے کے یہ تو ہوئے رب مگر وہ ہستی جس کے لیے ملک ہو ہر چیز کی جس کے قبضے کے اندر ہر چیز ہو ایک بات نمبر دوم اور نہ مخفی ہوتی ہو اس پر کوئی چیز چھپنے والی بزال کا ہوزال کا ہوی رب وہ بن سکتا ہے جو مختار کل ہو اور عالم آل مل اور مختار کل اور عالم الغیب ہونا اللہ کے سوا اور کسی کی صفت hey. لہذا میں اللہ hey. لہذا میں مالک خزائن hey. لہذا میں عالم الغیب hey. لہذا تم مجھ سے یہ سوال hey. بات مجھے لہذا تم مجھ سے یہ سوال hey. مجھ سے جو سوال کرتے ہو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں میں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ میں الا ہوں جو الا ہوگا وہ ان چیزوں کا مالک ہوگا میں الا نہیں لیا یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہے خطیب شربینی کی بات پڑھو لے صلی اللہ تعالی وسلم اب اصل بات آ رہی ہے کیونکہ وہ لوگ تھے کہا کرتے تھے نبی علیہ صلا و تسلیم کو ان کنتا رسول ان کنتا مولویو وہی بات آ رہی ہے میں نے کہا کہ اس دور کا مشرق بھی کہا کرتا تھا کہ ہر پیغمبر عالم الغیب ہوا کرتا ہے اور مختارے جو مختارے کل الغیب ہوگا تو نبی ہوگا ورنہ نبی اب دیکھو وہ کہتے تھے اگر ہے تو رسول اللہ کی طرف سے فتل سیال نا بجنا فخر فقرنا تو, تو اس سے طلب کرجے کہ ہمارے اوپر فراخی کر دے پیسے کی اور ہمارا فقر ختم کر دے گے حضرت نے خبر دی انزال کا بے جد اللہ بےدی اندالے کا لا اللہ اللہ بے جدی یہ کام کرنا اللہ کے قبضے کے اندر ہے میرے ہاتھ کے اندر نہیں ہے یہ مدا کی نفی ہے نہیں ہے چودہ سو سال کے مفسرین تو فرماتے ہیں کہ دعوے کی نفی اس لیے ہے کہ خود مدعا نہیں ہے خود ہاں مدعا نہیں ہے ملک کے خزان نہیں ہے اس لیے دعوی بھی نہیں ہے علم قائب نہیں ہے اس لیے دعویٰ بھی نہیں ہے آگے والد صاحب رحم اللہ کی بارت پڑھتے ہو غالی صاحبو بے جدی کے جملہ کو بار بار پڑھو اور اپنے عقدے حل کرو کیونکہ مفسرین کے رام صاف لفظوں میں تصریف فرما گئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مل کے خزان کی نفی کا دعویٰ کرنا محض اور محض اس واسطے ہے کہ واقعی اور نفس المر میں آپ خزانوں کے مالک نہیں آئے ہیں سمجھی بات آگے عبارت پڑھو حافظ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں بلا عالم الغیبا اے بلا اقول القم یعنی میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں غائب جانتا ہوں کیوں انما کا من الملہ علم غیب جاننا کس کی صفت ہے اللہ پاک کی صفت ہے ان مزا کا من علم یا زوج اللہ علم غیب جاننا اللہ کا علم کی صفت ہے بلا اتال امن ہو اور نہیں متلے ہوتا میں اس علم غیب سے مگر صرف اس میں پتہ نہیں ہے <متحد> خواب میں بھی تمہیں نہ بھولے یہ بات <متحد> یاد رہے گی یہ بات سے. اب اور جواب ہے ان کا جب یہ تم جواب دے دو گے تو وہ کہیں گے جناب علم غیر ذاتی کی نفی ہے جی آتا کی نفی ذاتی کی نفی ہے اور اتا کی لیکن میں نے صبح تمہیں جو کچھ عرض کیا تھا یاد ہے نہیں آئی کہ یہ جہان سارا عطائیے اس جہان میں ذاتی نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے جی؟ تمہارا وجود ذاتی ہے عطائی ہے کس نے عطا کیا ہے تمہارا،, تمہارا علم ذاتی ہے عطائی ہے یہ زمینیں ذاتی ہیں یا خدا کی عطا کردہ ہیں یہ درخت ذاتی ہیں یہ خدا کی عطا کردہ ہیں آمی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ذاتی ہے عطائی ہے کس نے عطا کیا ہے آمی. حضرت کی نبوت ذاتی عطائی ہے حضرت کا علم ذاتی عطائی ہے ختم نبوت حوض کوثر شفاعت کوبرا مقام محمود میاں اس جہان میں تو ذاتی نام کی چیز کو ہی کوئی نہیں ہے یہ تو جہان ہی سارا کیا ہے اس لیے یہ سوال اٹھانا ذاتی اور عطائی کا یہ فرق کرنا یہ ہر کی سرے سے غلط ہے فرق سرے سے کیا ہے خیال کرو خبردار ہو و یاد رکھ لو یہ بات یہ علمی باتیں تو بعد میں ہوتی رہتی ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی ملا کہے کوئی عام آدمی کہے جی ذاتی کی نفی ہے اور آتا کی ذاتی کی نفی ہے اور اتائی کی صاف کہہ دے کہ اس جہان میں چیز کون سی ہے جو ذاتی ہو یہ جی تو جہان ہی عطائی ہے سمجھا نا سر اب جواب اس کا پھر عرض کر رہا ہوں ابھی جو پڑھا ہے پیچھے سنو بات لا اکول و لکوں میں اندی ولا آلم و فیل ہے اور اس پر لا داخل ہے ہنسیوں کا اصول کے فیل پر جب نفی داخل ہو تو جن سے فیل کی نفی ہوتی ہے کس کی نفی ہوتی ہے جن سے فیل کی نفی ہوتی ہے یہاں جن سے علم کی نفی ہے کوئی علم نہیں میرے پاس نہ ذاتی نہ عطائی علم غیب نہ مجھے ذاتی ہے اور نہ علم غیب مجھے اللہ نے عطا کیا ہے سن رہے ہو ایک اب ہنفیوں کی عبارت پڑھو آگے اوپر ہدایات کی عبارت ہے لو حال فلا یا فالو کہاں کھڑا ہاتھ رکھو چودریوں وڈیرے ہاتھ رکھو لو حال فلا یا فالو اگر قسم کھاتا ہے کہ فلانا کام نہیں کرے گا یا فالو فیل ہے یا فالو چاہے لا سیا اس پر داخل اب آگے دیکھو کا ہو آبادن ہمیشہ چھوڑنا پڑے گا ہمیشہ کبھی اس کو نہ کرے ہمیشہ چھوڑے لے ان نفل فیل ہم متلک کیونکہ اس نے مطلق فیل کی نفی کی ہے فجا تنا فردن پس گا فرد فی یانفی جنس ہی بس شامل ہوگا فرد شاہ کو اپنے جنس میں بس شامل ہو جائے گا ساری جنس کو کل ہی ضرورت شجو ہی باتیں لمبی ہو جاتی ہیں جنس کے اندر ایک ہوتا ہے نا فرد معین کیا ہوتا ہے فرد معین سے اگر نفی کرو تو وہ تو معیجن ہوگی اور اس سے نفی گئی باتتوں سے نفی لیکن اگر کسی مطلق فرد سے نفی کرو نا تو اسے کہا جاتا ہے فرد شائر کیا کہا جاتا ہے شاہ کا مانا جس کا کوئی تاجین نہیں ہے مثال کے طور پر ماں جا انی سمجھو ضرورت ہے سمجھانے کی کیا کرو مجبوری ہے ما جانی نہیں آیا میرے پاس رجل اب رجل تو مفرد ہے چاہے ظاہر ایک کو کہتے ہیں لیکن تم نے کتابوں میں پڑھایا کہ رجل کا کے باوجود مفرت ہونے کو وہاں سے لے کر یہاں تک سارے انسانوں پر بولا جاتا ہے لیکن على سبیل البدلیت اللہ سبیل کیونکہ, آمی رجل, آمی کیونکہ آمی رجل کی تعین نہیں ہے اس لیے یہ بھی رجل یہ بھی رجل یہ بھی رجول وہ بھی رجل وہ بھی رجل وہ بھی رجل،, رجل رجل رجل اس طرح کرتے کرتے ساروں کی نفی ہو جائے گی چونکہ فرد شاع اور غیر معین مراد ہے اس لیے ساری جنس اس کے اندر آ جائے گی سمجھا سر لمبی باتیں پڑھتے رہو گے تم اب دوسرا جواب پہلا جواب کیا آیا کہ یہاں فیل ہے اور فیل پر نفی داخل ہے اور فیل پر جب نفی آئے تو کس کی نفی ہوا کرتی ہے اب دوسرا جواب پہلے ہم اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ یہ آجت کیوں آئی ہے یہ آیت ہاں اب پڑھو شان نزول امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا ہے انگل قوم کانو یہ کنو لوگ مکے کے حضرت کو آ کر کہا, کہا, کہا کرتے تھے ان کنتا رسول من ان ہے غور ہے اے نہیں اے اے اے خیال اے کرو ان من عند دل ہے اگر اللہ کی طرف سے تو رسول ہے فلا بدھا بان تخرنا مایا کو پھر مستقبل ہے بس ضرور ضرور تو ہمیں خبر دے ان کاموں سے اور ان باتوں سے جو مستقبل میں واقع ہوں گی من المصالح والمزار مزارے منافع اور نقصانات منافع اور سن رہے ہو اگر تو اللہ کی طرف سے رسول ہے تو تو ہمیں ضرور خبر دے کس بات کی مستقبل کی کس بات کی مستقبل کے مسالے اور مزار ہمیں بتا تو جو کہتا ہے میں رسول ہوں رسول ہوں رسول ہوں اور ہمارے عقیدے میں رسول جو ہوتا ہے اس کو مستقبل کی خبر ہوتی ہے اور وہی بات آ رہی ہے ہمارے عقیدے میں جو رسول ہوتا ہے اس کو مستقبل کی خبر ہوتی ہے تو اگر رسول ہے تو ضرور ہمیں مستقبل کی خبر دے اگر مستقبل کی خبر دے گا تو, تو رسول ہے ورنہ تو رسول ہے اگر تو عالم الغیب ہے تو رسول ہے ورنہ تو عالم رسول ہے معلوم ہوا ان کا عقیدہ تھا کہ رسول عالم الغیب ہوا کرتا ہے رسول کیا ہوا کرتا ہے آج کا مشرق جو عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول عالم الغیب ہے ابو جہل کا عقیدہ یہی تھا اور سن رہے ہو ہاں فلا بداوان تخ میرا نا اما یا کوفل مستقبل ضرور تو ہمیں خبر دے ان باتوں سے جو واقع ہوں گی مستقبل کے اندر یعنی مسالے مزار تاکہ ہم تیاری کرنے میں حاصل کر لینے ان مسالے کے لیے اور ان مزار کو دفع کرنے کے لیے قل انی اللہ نے حضرت سے فرما دو بے شک میں غیب نہیں جانتا بے شک میں غائب فقائ ف لوگوں نہ مل جب میں غائب جانتا ہی نہیں ہوں تو تم مجھ سے یہ مطالبے کیوں کرتے ہو یہ مطالبے اچھا میری طرف دیکھو گے اب میں طرز استدلال عرض کر رہا ہوں مشرقی نے مکہ کا سوال علم عطائی کا تھا بڑی قیمتی بات ہے مشرقی نے مکہ کا سوال علم آئی وہ کہہ رہے ہیں ان فلا بدوان تخبیر اگر تو رسول ہے تو ضرور تجھے اللہ نے غل میں غیر دیا ہے اور تو ہمیں بتا ان لوگوں کا سوال علم ذاتی کا نہیں تھا بلکہ علم آئی آئی آئی وہ کہتے تھے ہم بھی بندے تو بھی لیکن ہم رسول نہیں تو رسول ہے تو جب تجھے اللہ نے رسالت دی ہے تو علم غیب بھی ضرور دیا ہے اگر تجھے اللہ نے رسالت دی ہے تو علم غائب بھی ضرور دیا ہے اس لیے تو ہمیں بتا اگر تو بتاتا ہے تو رسول ہے ورنہ تو رسول نہیں ہے کیونکہ رسول کو خدا علم غیب عطا کیا کرتا ہے علم غیب آتا کیا کرتا ہے ان کا سوال علم عطائی کا تھا کہ اگر تو رسول ہے تو تجھے ضرور اللہ نے یہ جی علم عطا کیا ہوگا حضرت نے جواب دیا لا عالم الغیب لا تو جناب من جب سائل کا سوال علم عطائی کا تھا تو ظاہر ہے آپ نے بھی نفیقس کی فرمائی ہے کہ میاں مجھے اللہ نے یہ جی علم عطا نہیں کیا اس نے کہا تجھے اللہ نے علم عطا کیا ہے آپ نے کہا لا عالم الغیب اللہ نے مجھے یہ جی علم عطا نہیں کیا سوال جب علم اتائی کا ہے تو ظاہر جواب بھی علم اتا کا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سوال علم اتا کا جواب علم ذاتی کا یہ تو بات غلط ہے سوال علم عطائی کا جواب علم ذاتی کا یہ تو بات غلط ہے نبی علیہ السلام فصیح اللسان اور رسول خدا ہو کر ایسی غلط بات نہیں کر سکتے کہ وہ کہتے ہیں اگر تو خدا کا پیغمبر ہے تو خدا نے تجھے علم عطا کیا ہے تو ہمیں ضرور بتا آپ کہتے ہیں اللہ عالم و اللہ نے مجھے یہ علم عطا نہیں کیا نہ یہ کہ آپ کہیں کہ میاں مجھے ذاتی طور پر یہ علم نہیں ہے مجھے ذاتی طور پر یہ علم یہ تو بات غلط بنتی ہے وہ تو سوال کر دیتے وہ کہتے میاں ہم تجھے یہ نہیں کہتے کہ تو اپنی ذات سے اطلاع دے ہم کہتے خدا نے جو تجھے بتایا تو تمہیں اطلاع دے وہ سوال کرتے نہ کرتے اگر حضرت ذاتی کی نفی کرتے تو وہ سوال کر دیتے اگر حضرت کہتے کہ مجھے ذاتی علم نہیں ہے تو وہ کہتے کہ ہم نے ذاتی کا سوال نہیں کیا ہم نے تو کہا کہ خدا نے جو تجھے بتایا ہے تو ہمیں بتا اس لیے سوال بھی اتا کا اور جواب بھی سوال یہ ہے کہ خدا نے تجھے عتا کیا جواب یہ ہے کہ خدا نے مجھے جیل میں آتا ہاں سمجھایا ہے دیکھو والد صاحب رحم اللہ کی عمارت پر ہو کار کرام امام راضی رحم اللہ کی یہ عبارت سری ہے سمر میں کہ مشرقین کا سوال حضور علیہ السلام سے یہ نہیں تھا کہ آپ امور قیبیہ کی خبر اپنے ذاتی علوم کے ذریعہ بتانے بلکہ ان کا سوال آپ سے صرف رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے تھا حیثیت سے تھا رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے تھا چنانچہ امام راضی کا جملہ ان کن کا رسول ہم میں نے ان اس مضمون میں اور اسلام میں یہ بدی ہی امر ہے کہ سچے رسول کے علوم صرف عطائی ہوتے ہیں نہ ذاتی ہاں رسول اللہ کے علوم کون سے ہوا کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ اپنی ذات کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا اپنی ذات کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا کرتا اچھا نہ ذاتی تو جب مشرقی ان کا سوال علم ذاتی کا تھا ہی نہیں پھر جواب میں علم ذاتی کی نفی کرنے کا کیا مانا بہرحال آیت میں اگرچہ غیب کلی کے اتائی اور ذاتی دونوں علموں کی نفی ہے او جنس علم کی نفی ہے نا لا عالم ہو جنس کی نفی ہے ذاتی بھی نہیں اور اتائی بھی نہیں اگرچہ دونوں کی نفی ہے لیکن مشرقین کا سوال کیونکہ المات آئی سے متعلق تھا اس لیے مفسرین نے بھی اسی الماتائی کی نفی کی تصریح فرما دی ہے چنانچہ حافظ ان کثیر کا یہ جملہ بلا اطالیہ اللہ علامہ اطلاع بار بار پڑھو اور اپنے اقدے حل کرو سمجھے بات بات ختم ہو گئی پانچواں ماخل قُلْ لَا أَمْلَكُ لَنَفْسِي نَفْعٌ وَلَا ذَرَّاهِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ كُنتُ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنْ اِنْ إِلَّا <يُؤمنون> حضرت ان سے فرما دو نہیں اختیار رکھتا میں اپنے نفس کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا مگر اتنا قدر جو اللہ چاہتا ہے یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی میرے ساتھ ہوتا ہے اور اگر میں ہوتا غیب جانتا ہوتا البتہ جمع کر لیتا میں ساری بھلائیاں اور نہ پہنچتی مجھے کبھی کوئی برائی نہیں ہوں میں مگر ڈرانے اور خوشخبری دینے والا اس کو ان کو جو ایمان لاتے ہیں انشاءاللہ اس اللہ کی تشریح پڑھیں گے قرآن پاک میں مجھ سے سمجھ لو پہلے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں عالم الغائب ہوتا مستقبل کو جانتا ہوتا تو میں ساری بھلائیاں جمع کر لیتا مجھے زندگی میں کبھی کوئی نقصان ہے. حالانکہ میری زندگی تو دکھوں سے پور ہے مکہ کے لوگ مجھے نکالتے ہیں مکہ سے میں ہجرت کرتا ہوں یہاں آتا ہوں مدینہ منورہ کے اندر عہد کی لڑائی ہوتی ہے میرے ستر صحابہ شہید ہو جاتے ہیں میرا بدن زخمی ہو جاتا ہے مجھے زہر کھلایا جاتا ہے مجھے پتھر مارے جاتے ہیں مجھے گالیاں دی جاتی ہیں سب سب کچھ ہو رہا ہے معلوم ہوا میں عالم الغیب اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں منافع جمع کر لیتا نقصانات سے بچ جاتا لیکن میری زندگی دکھوں سے اور نقصان سے پر ہے معلوم ہوا میں عالم الغیب نہیں سمجھ یہ بحث یہاں حضرت چند ابحاس ہیں وہ آپ حضرات نے سمجھنی ہے پہلی بحث الخیر اور سے مراد تنگ تو نہیں ہو گئے تنگ ہو گئے تو ڈنڈا اٹھاؤ پھر ہاں تنگ ہو گئے تو ڈنڈا اٹھے گا پھر لگے گا ہر ایک کے سر پر وما رمایتا اذ رمایتا ولا کن اللہ رما سمجھا ہاں توجہ کرو بڑی قیمتی باتیں ہیں الخیر اور اسو کے اندر دینی خیر اور دینی سو مراد نہیں اور قطعا نہیں دینی خیر اور دینی سو مراد نہیں اور کیوں اس لیے کہ آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے دین کی ہر بھلائی آپ کو حاصل تھی اور دین کی ہر برائی آپ سے اللہ نے دور کر دی تھی اس لیے یہاں دینی خیر اور دینی سو کتن مراد بلکہ یہاں دنیاوی خیر اور دنیاوی سو مراد ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو دنیا کے لحاظ سے مجھے کوئی تکلیف نہ آتی اور میں دنیا کی ساری بھلائیاں جمع کر لیتا دین کی بھلائیاں جنت ہے خدا کا راضی ہونا ہے سمجھا نہ صحیح قیامت کے دن جو ہے سرداری ہے وہ مقام محمود وغیرہ وہ تو حضرت کو حاصل ہے دین کی ہر برائی آپ سے دور ہے اور دین کی ہر بھلائی اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے اس لیے یہاں وہ مراد نہیں ہے یہاں دنیا کی خیر اور دنیا کی برائی مراد ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو دنیا کی ہر خیر میں جمع کر لیتا اور دنیا کا کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا بات سمجھ آئی ہے پالو فائدہ اولا نیچے لکھا ہے فائدہ الاؤ نیچے نیچے لکھا ہے آخری صدر میں آیت میں الخیر اور اسو سے دینی نفع اور نقصان قطن مراد نہیں ہے اور یہ مانا نہ صرف مرجو ہے بلکہ باطل ہے کیونکہ دینی نفع کا حصول اور دینی نقصان سے عصمت نبوت کے لواز مات سے ہے نبوت کے ہاں ہر نبی کے لیے یہ ضروری ہے بلکہ آیت میں صرف دنیاوی نفع اور نقصان مراد ہے سمجھا سی چاوجہ اب آگے دو وجہ آپ نے لکھی ہے سی مجھ سے دیکھ لو گے میرے تو دیکھو گے پہلی وجہ یہ ہے کہ آیت کا شان نزول جو ہے اس میں سوال ہی دنیاوی خیر کا ہے سوال کس کا ہے جب سوال دنیاوی خیر کا ہے تو جواب میں بھی کیا مراد ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ سوال دنیاوی خیر کا اور جواب میں دینی خیر یہ تو جواب سوال پر منطبق نہیں ہوتا یہ تو فساد اور بلاغت کے خلاف ہے اور نبی اور قرآن سے پاک ہے نبی اور قرآن سے کیا ہے جب مشرقین کا سوال دنیاوی خیر کا تھا اس کے جواب میں یہ آیت آئی ہے تو جواب کے اندر بھی کیا مراد ہوگا یہی ہے نا جی جب سوال جس چیز کا ہے تو جواب بھی تو اسی چیز کا دیا جائے گا اب پڑھو اولا والا مختصر مناظر کیا تفصیل اندر ہے اب اس لیے کہ آیت کا شان نظول صرف دنیاوی نفع و نقصان ہے کیونکہ مشرقین کا سوال صرف دنیاوی نفع و نقصان سے متعلق تھا نہ دینی سے تو اگر آیت میں دینی نفع و نقصان ہو تو جواب سوال پر منطبق ہی نہ ہوگا اور یہ ایسا داغ ہے جس سے کلام الہی بالکل پاک ہے چنانچہ اللہ بغوی رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے سید کا شان نزول جو نقل کرتے ہیں پڑھو شان نزول ان اعلیٰ مکہ تھا کالو جا محمدو ہو مکے والوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو خبروں کا کبھی سہر رخی سے قبل کیا نہیں خبر دیتا تجھے تیرا پروردگار ساتھ نیک چھوڑے کے پہلے اس کے, کے مہنگا ہو بس خرید کر لے وے تو اس کو بس نفع حاصل کرے تو نزدیک مہنگے ہونے کے اور ساتھ زمین کے وہ جو, جو ارادہ کرتی ہے کہ کہت والی ہو جائے بس نکل جائے تو وہاں سے طرف اس زمین کے جو سر سبز تر و تاز آئے تو اندر اللہ کلام نفسی نفاؤں والا ذرا حضرت فرما جو میں کسی چیز کا مالک تو شان نغول بتا رہا ہے کہ ان کا سوال کس کا تھا دنیاوی نفے اور دنیاوی نقصان کا لہذا جواب کے اندر بھی دنیاوی نفع اور دنیاوی نقصان مراد دینی مراد نہیں ہے اچھا سی دوسری وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان آیات کی تفسیر جو حضرت ابن عباس یہ تو شان نظول میان کیا نا ابن عباس اس آیت کی تفسیر جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کے اندر حضرت ابن عباس نے دنیاوی نفع اور دنیاوی نقصان مراد لیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی جو تفسیر فرمائی ہے تفصیر کے اندر دنیاوی نفا اور اور صحابی کی تفسیر حکم مرفو میں ہوتی ہے صحابی قرآن کی جو تفسیر کرے تو گویا خود نبی علیہ السلام نے تفسیر کی ہے سن رہے ہو کی تفسیر حکم مرفو میں ہوا کرتی ہے صحابی جو تفسیر کرے تو گویا کس نے تفسیر کی ہے خود نبی علیہ السلام نے تفسیر کی ہے سمجھا اب پڑھو نیچے ثانیاں بھی پڑھنا ہے تم نے سان ی کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے آیت کی تفسیر دنیاوی نفع و نقصان سے فرمائی ہے اور صحابی کی تفسیر حکم مفو ہوتی ہے تو ان کی تفسیر کے مقابلہ میں کسی تابی یا تباہ تابی یا خلف مفسرین کی تفسیر کتان حجت نہیں بن سکتی قطن حجت خصوصاً جب کہ ان کی تفسیر کے خلاف کسی صحابی سے کوئی دوسری تفصیل میں پھول نہیں آئے متفق تفسیر ہے ماخذ پڑھو آنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور آنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما مجمین سے روایت آئے بلا حکم تو عالم الغثر تو منل خیر اے منل مال منل یعنی اس سے مراد مال ہے اور ایک روایت کے اندر ہے لالم تو اس طرح تو شہ مار بہوفی ہے البتہ میں جان لیتا جب میں کوئی چیز خرید کرتا کہ مجھے کیا نفع ہوگا اس کے اندر پس نہ بھیجتا میں کوئی چیز مگر مجھے اس میں نفع ملتا بلا جو سی بونل اور مجھے کبھی فقر و فاقہ نہ پہنچتا بس بہرحال الخیر اور اسو سے مراد کون سا خیر کون سا سو ہے دنیا بھی خیر دنیا بھی سو مراد ہے آگے چلو یہ دروازے دریاں تو کھول دو یہ جی بند ہوئی کھڑی ہیں یہ جی دری کھول دو یہ جی دروازہ بھی مکمل کھول دو روشنی ہوگی ادھر یہ جی دری کھول دو مکمل میں خیال دھوپ نہیں ہے شاید بزرگوں اچھی طرح کھول دو ساری مکمل دھوپ ہے جا بات لو کن تو عالم الغیبا الغیب سے مراد کیا ہے لو کن تو الغیب کے اندر تین احتمال ہے کتنی احتمال ہیں تین پہلا احتمال یہ ہے کہ الغیب سے مراد ہے بعض غیوب کیا مراد ہے میں اس کا مانا کیا کرتا ہوں شاید تمہیں سمجھ آ جائے ان بلوچستانیوں کو کچھ نہ کچھ غائب الغائب کا منا؟ کچھ نہ کچھ غائب سمجھا بعض غیوب اس کا مراد کیا ہے کچھ نہ کچھ غائب ایک احتمال یہ ہے لیکن یہ احتمال درست نہیں ہے اس لیے کہ سنو بات اس لیے کہ دنیاوی منافع حاصل کرنے اور دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ غیب کافی نہیں ہے کچھ نہ کچھ غیب کافی اب میں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا مدرسے کا شمالی گیٹ ہے ایک وہاں سے نکلنے لگا اسے پتا چلا کہ آگے میرا دشمن بیٹھا ہے کلاشن لے کر جو میرے قتل کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ واپس آ گیا اور مشرقی گیٹ جو چھوٹا سا آئے اس طرف سے نکل گیا لیکن اس طرف سے بیچارہ جا رہا تھا آگے راستے پہ سانپ بیٹھا تھا اس نے ڈسا اور وہ مر گیا سانپ نے ڈسا اور مر گیا اب میں اب اصل بات کر رہا ہوں اس کو اپنے دشمن کا کچھ نہ کچھ علم ہو گیا تھا علم لیکن وہاں سے جب گیا تو وہاں سے ڈسا گیا نہ ڈسا گیا کچھ نہ کچھ علم نے اس کو فائدہ نہ دیا کچھ نہ کچھ علم نے اس کو فائدہ نہ دیا اس کو پورا علم ہونا چاہیے تھا پورا علم ہوتا تو وہاں سے بھی بچ جاتا وہاں سے بھی بچ جاتا یہاں سے چلا جاتا لیکن اس کو کچھ نہ کچھ علم تھا اور اس کچھ نہ کچھ علم نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا اس لیے دنیاوی منافع حاصل کرنے اور دنیاوی مزار سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ غائب کافی اس لیے وہ یہاں مراد بھی کافی نہیں اس لیے وہ مراد نہیں ہے دوسرا احتمال دوسرا احتمال یہ ہے کہ الغیب کا لام استغراک کا ہو اور اس سے مراد جمی غیوب غیر متنہیا جمی غیوب غیر متنحیہ مراد ہوں یہ احتمال بھی درست نہیں ہے یہ احتمال بھی درست ہوئی کیوں سمجھے بات اس لیے کہ جمی غیوب کی ضرورت نہیں ہے جمی غیوب کی پہلے کیا کہا تھا کچھ نہ کچھ غائب مراد نہیں اس لیے کہ وہ کافی نہیں اب ہے کہ جمی غیوب مراد نہیں اس لیے کہ جمی غیوب کی ضرورت نہیں جمی غیوب کی جمی غیوب کی دینی دنیاوی منافع حاصل کرنے اور دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے جمی غیوب کی ضرورت نہیں اس لیے وہ مراد نہیں مثال دیتا ہوں میں مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا گھر اس بڑے گیٹ کے قریب ہے وہ ہمیشہ یہاں سے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور یہیں سے واپس چلا جایا کرتا ہے ہاں صحیح تو جناب من شمالی گیٹ ہے مشرقی گیٹ ہے ان کی سلامتی کا علم اس کو کوئی ضروری کچھ سمجھ رہے ہو مدرسے کے تمام گیٹوں اور ان کی سلامتی کا علم اس کے لیے کوئی ضروری کیونکہ <تصفح> ان گیٹوں سے نہ وہ آتا ہے نہ جاتا ہے نہ اس کا راستہ ہے وہ تو آتا ہی اس طرف سے ہے تو اس گیٹ کی سلامتی کا علم ضروری ہے سارے گیٹوں کی سلامتی کا علم کوئی ضروری <تصفح> نہیں ہے <تصفح> کوئی سمجھ آیا ہے سارے غیوب مراد نہیں اس لیے کہ سارے غیوب کی ضرورت نہیں ہے کچھ نہ کچھ غیب مراد نہیں اس لیے کہ وہ کافی نہیں اور جڑی غیوب مراد نہیں اس لیے کہ ان کی ضرورت نہیں تیسرا احتمال تیسرا احتمال یہ ہے کہ الغیب کا لام عہد خارجی کا ہے کس کا ہے اس سے مراد وہ غیوب جو متعلقہ کا بل مسالح دنیاویجا ہے وہ مخصوص غیوب جو متعلقہ کا بل مسالے دنیاویا و مزار وہ مخصوص غیوب ہیں جو دنیاوی نقصانات اور دنیاوی منافع کے متعلق ہیں اب کیا بنے گا اگر مجھے دنیاوی منافع اور دنیاوی مزار والا علم غائب ہوتا تو میں دنیاوی منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی دنیاوی نقصان نہ پہنچتا یہ احتمال یہاں مراد ہے یہ احتمال یہاں وہ مخصوص غیوب جو متعلقہ کا بال مسالح دنویہ ہیں وہ مخصوص غیوب جو دنیاوی نقصانات اور دنیاوی منافع کے متعلق ہیں وہ مخصوص اور وہ خاص غیب یہاں مراد ہے نہ تو کچھ نہ کچھ مراد ہے اور نہ جمی مراد ہے بلکہ بعض مخصوص وہی مراد ہیں جو دنیا کے مزار اور دنیا کے مسالے کے متعلق ہیں اگر میں غیب جانتا یعنی وہ غائب جو دنیا کے نقصان اور دنیا کے منافع کے متعلق ہیں اگر وہ غائب میرے پاس ہوتا تو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا اور ساری بھلائی میں جمع کر لیتا بات سمجھ آئی ہے <تصفح> اوائی اوائی اللہ اکبر اب جواب عرض کروں غالیوں کی طرف سے میری طرف دیکھو بھائی غالی کہتے ہیں کہ یہاں عالغیب کا لام اس کا ہے لام کون سا ہے اور یہاں جمی غیوب غیر متنحیہ مراد ہے کیا مراد ہیں کیا مراد ہیں, کیا مراد ہیں؟ اب غرض کیا ہے ان کی مقصد کیا ہے کیوں کہتے ہیں جمی گجو مراد ہیں غرض غرض پڑھو کہاں لکھا ہے غرض جواب کہاں لکھا ہے ہاتھ رکھو تلاش کر کے ہاتھ رکھو غرض جواب کیا ہے بریلویا حضرات کی غرض اس جواب سے یہ غالی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو ما کان اور ما یقونوں کا علم ہے ما کان ما کان کس کو کہتے ہیں آفرینش عالم سے لے کر جب سے جہان پیدا ہوا ہے آج تک اور ما یقونوں کس کو کہتے ہیں آج سے لے کر قیامت تک ما کانا آفرین سے لے کر اور ما یقونوں آج سے لے کر آفرین سے پہلے آفرینش سے اور قیامت کے بعد یہ خارج ہے یہ کیا ہے ماکانہ ما یقون ما آفرینش سے لے کر آج تک ماکانہ آج سے لے کر قیامت تک ما یقون آفرینش سے پہلے اور قیامت کے بعد یہ کیا ہے مستثنا ہے اور علم محیط علم محیط تو پہلے آفرینش قیامت بعد سب کو شامل ہے علم محیط کیا ہے سب کو شامل ہے اب وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں لام استغراق کا ہے اس سے مراد علم محیط کی نفی ہے اور ہم جو کہتے ہیں ما کانا ما جو اس کی نفی نہیں ہے وہ بعض غوب جو میں نے کہا یہاں مراد ہیں وہ کہتے ہیں یہاں مراد وہ نہیں ہے یہاں ہے جمی غیوب اور یہ جمی غیوب کی نفی ہے علم محیط کی نفی ہے اور ہم علم محیط نہیں مانتے ہم تو مانتے ہیں علم ما کا نا مائنو لہذا جس کی نفی ہے وہ ہمارا مذہب نہیں جو ہمارا مذہب ہے اس کی نفی قرآن میں ہے نہیں صرف کچھ سمجھ آیا ہے اب میں جواب شروع کر رہا ہوں وہ بھی سنو جواب ہاں جواب یہ ہے استغراق لام کا مجازی مانا ہے استغراق لام کا مجازی مانا ہے اس وقت مراد لیا جاتا ہے جب کرینہ ہو کرینا نہیں ہے تو استغراق مراد لینا جہیز نہیں ہے نمبر دو استغراق مجازی معنی ہے مجازی معنی اس وقت مراد لیا جاتا ہے جب حقیقی مانا ممکن نہ ہو اگر حقیقی معنی ممکن ہو تو مجازی مانا مراد لینا جائز نہیں ہے جب یہاں الغیب کے اندر حقیقی معنی ممکن ہے تو استغراق والا معنی لینا مراد نا جائز ہے کیا ہے تم نے جو معنی مراد لیا یہ مانا ناجائز ہے عبارتیں نیچے لکھی ہوئی ہیں استغراق کے بارے میں وہ میں نہیں پا رہا سمجھا اگلے صفے پر الجواب پڑھو اور بھی عبارت کے نیچے الجواب چھوٹا سا لکھا ہوا ہے اور اوپر اوپر پڑھو اب غالی حضرات جس استقراب کے معنی پر زور دے رہے ہیں وہ مفسرین حضرات کے نزدیک چنا چل رہا معلوسی نرول مانی میں پر اس استغراک والے معنی کو کیل کے ساتھ تعبیر کر کے اس کے ذوف کو واضح کر دیا ہے اب اس لیے کہ استغراک جو مجازی معنی ہے اس کا یہاں کوئی کرینا موجود نہیں ہے نہ لفظیہ نہ مانویا اور مجازی مانا بحر کرینا کے مراد لینا جائز نہیں, نہیں, نہیں آئے اللہ خفا جی رحم و اللہ فرماتے آئے فین جمیوب اگر ارادہ کیا جائے جمی عیوب کا فما کل کے جد ہوئی بس باوجود تھوڑے فائدہ دینے کے بعد مل کر اور باوجود نہ ہونے کرینے کے اس پر من منتظاہر ظاہر ہے کہ نبی علیہ سلا تو تسریم اس کا دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے سن رہے ہو کے آد خارجی والا معنی حقیقی جب اس مقام پر ممکن ہے تو والا مجازی معنی مراد لینا باطل ہوگا کیونکہ حنفیہ کا مسلم قانون ہے کہ امکان حقیقت کے وقت مجازی معنی گر جاتا ہے اور سن رہے ہو کتنی جواب ہو گئے تیسرا جواب استغرات کے خلاف یہاں کری نہ پایا جاتا ہے استغراق کے خلاف یہاں کری نہ پایا جاتا ہے کیوں مشرقین کا سوال جس کے جواب میں یہ جی آیا جاتا یہ ابھی تم شان نزول پیچھے پالائے ہو مشرقین کا سوال غیب مخصوص کا تھا جمی غیوب کا غیب مخصوص کا تھا اور جمی غیوب کا جب سوال ہی مخصوص غیب کا تھا تو جواب میں بھی مخصوص غیب مراد ہوگا جمی غیوب مراد ہے تو یہ کرینا ہے کہ یہاں استغراق نہیں ہے سال سن سال سن ہی کے اس مقام پر استغراب کے خلاف کرینا صحیحہ پایا جاتا ہے وہ جو کہ مشرقین کا سوال جس کے جواب میں یہ عجت نازر ہوئی ہے وہ غیوب کلیہ یا کے متعلق نہیں تھا بلکہ صرف دنیاوی منافع اور مزار کے غیوب کے متعلق تھا تو اس کے جواب میں غیوب مستقرقہ کی نفی کا ذکر کرنا جس کا سوال ہی نہیں تھا سوال پر کیسے منطبق ہوگا کیسے Oh, oh, جواب غالیانہ نمبر جواب غالیانہ نمبر دو آزی. وہ کہیں گے کہ آیت میں نفی الم غیب ذاتی کی ہے ذاتی کی. کی ہے اور آتا کی <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہمارا بھی وہی پرانا جواب ہے وہ یہ کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے سنو سنو بعد اس آیت کا جو مشرقین آئے سوال کیا ان رسولا فلا فلابان ہے نہیں ہے مشرقین نے آ کر سوال کیا اس کے جواب میں یہ آیت آئی ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے بیان فرمایا کہ مشرقین کا سوال علم آتا کا تھا کون سا سوال تھا اگر رسول ہے تو تجھے ضرور اللہ نے خبر دی ہوگی جب سوال ہی علم آتا کا تھا تو جواب علم ذاتی کا کیسے دیا جا رہا ہے سوال علم آتا کا جواب علم ذاتی کا عجیب بات ہے یہ قرآن ہے یا بریلو کی کتاب ہے ڈھگوں سے آئے سن رہے ہو ہاں ہاں قرآن ہے نا جی سوال جب علم اطائی کا تو جواب بھی علم اطائی کا انہوں نے سوال کیا کہ اگر تو رسول ہے تو اللہ نے تجھے یہ جی علم عطا کیا ہوگا آپ نے ماں میں رسول تو ہوں لیکن اللہ نے مجھے جی علم عطا نہیں کیا بات ہی ختم ہو گئی الجواب اب پر ہونا صحیح جب ساعلین کا سوال بقول سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صرف علم عطائی کے متعلق تھا تو اس کا جواب صحیح صرف یہی ہوگا کہ علم عطائی کی نفی کی نفیقی جائے کس کی نفی کی جائے ہاں یا یوں کرو کہ سوال تھا علم عطائی کا جواب کے اندر مطلب علم کی نفی کی جائے کہ نہ عطائی ہے نہ ذاتی ہے نہ آتا ہے وہ کلام کو زوردار بنانے کے لیے سوال علم آتا کا تھا جواب میں کہا جائے کہ نہ علم آتا ہے نہ علم ذاتی ہے دیکھو پڑھو یا کلام کو زوردار بنانے کے لیے مطلق علم کی نفی کی جائے جو ذاتی اور عطائی دونوں کو شامل ہو اور یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ان کے عطائی والے سوال کے جواب میں صرف علم ذاتی کی نفی کی جائے جس کا انہوں نے نہ سوال کیا تھا اور نہ ان کو تردد تھا بہرحال قرآن کریم ایسے بے ربط جواب سے بالکل پاک ہے کیا ہے میری طرف دیکھو نمبر دوم نمبر دوم یہ ہے کہ قرآنی مراد صرف علم ذاتی کی نفی نہیں ہے قرآنی مراد صرف علم ذاتی کی نفی کیوں اس لیے کہ نفع حاصل کرنا غور کرو بھائی غور کرو تھکو نہیں غور کرو اس لیے کہ دنیاوی منافع حاصل کرنا اور دنیاوی نقصانات سے بچنا یہ کسی خاص علم پر موقف نہیں مطلق علم ضرورت ہے علم ذاتی ہو یا مثال کے طور پر وہ آدمی جسے سانپ نے ڈسا ہے اور مر گیا ہے جی؟ اس کو یہ علم ہو جانا کافی ہے کہ اس دروازے پر میرا دشمن ہے اس دروازے پر بھی میرا دشمن ہے خا اس کو علم خود بخود ہو یا کسی اور نے آ کر اس کو ہے نہیں ایسے اس کو علم ہو جائے کہ میرا دشمن بیٹھا یہ اس کے لیے کیا ہے دا کافی دا ہے خواہ علم اس کو خود کو ہوگے یا کوئی اور آدمی آ کر اس کو بتائے اور عطا کرے تو دنیاوی منافع حاصل کرنا اور دنیاوی نقصانات سے بچنا یہ فقط علم ذاتی یا فقط علم عطائی پر موقوف نہیں ہے یہ مطلق علم جو ہے پر موقوف ہے لہذا قرآن مراد بھی مطلق علم ہے لہذا قرآنی مراد میں لو ذاتن او آن ان اگر میں غیب جانتا ہوتا خا ذاتی خا تو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا قرآنی مراد فقط ذاتی کی نفیقت ان نہیں ہے وہ سمجھے یہ بات لیکن بات وہی ہے دیکھو اب ان کے الجواب سان ان کے قرانی مراد بھی صرف علم ذاتی کی نفی نہیں ہے بلکہ مطلق علم کی نفی ہے خا ذاتی خاطی کیونکہ قرآن پاک نے نفی علم غائب کی دلیل دفع ذرر اور حصول منافع کو بنایا ہے اور یہ بات اجلا بدحیات میں سے ہے کہ حصول نفع اور دفع ذرر کی مدار صرف علم ذاتی پر نہیں بلکہ مطلق علم پر ہے بلکہ کچھ سمجھے بات لنفس لنفس اب تیسرا جواب یہ ہے کہ فریق ثانی کو اگر ہماری بات پر تسکین اور سکون نہ ہو تو آؤ ہم مفسرین کی بارات پیش کرتے ہیں کہ مفسرین کرام نے کیا فرمایا ہے اور سن رہے ہو آپ نے کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں آمارا اللہ ہو چلا گئے ہمارا حلہ ہو اللہ نے حضرت کو حکم فرمایا یہ کہ حوالے کر دیں آپ سارے معاملات معاملات اللہ کے و نفسی اور یہ کہ اپنی طرف سے خبر دے دیں انہو لا یا کہ وہ مستقبل کے غیب کو نہیں جانتے ولا اطلاع الح شہ امنال شمن من کہا مستقبل میں سے حضرت کو اس بات پر کسی کی چیز کی اطلاع نہیں آئے اللہ بما اطلاع اللہ علیہ مگر جتنی قدر کی اللہ خود بتائے جتنی قدر کی اللہ خود بتائے بات سمجھائیے جی میری طرف دیکھو اور جواب وہ جواب دیں گے کہ یہ جی آیت منسوخ ہے یہ جی آیت کیا ہے کیوں؟ سنو سنو ایک تو اس لیے کہ کن تو کیا اس تک سر تو مسانی سارے کلمات ماضی کے ہیں کس کے ہیں معلوم ہوا یہ زمانے گزشتہ کے لیے آئندہ کے لیے نمبر دوم یہاں لو ہے لو کن تو لو لو نفیسل ماضی کے لیے آتا ہے لو کس لیے آتا ہے لو جا لا اکرم تو اگر آتا میں اس کی عزت کرتا لیکن وہ نہیں آیا اس لیے میں نے عزت ہے نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ جی آیت منفوخ ہے یہ جی آیت ماضی کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں ننجا. دلیلیں کتنی ہیں دو. کتنی ہیں دو. پہلی دلیل یہ ہے کہ ماضی کے سیرے ہیں معلوم ہوا یہ گزشتہ زمانے کے لیے آئندہ کے لیے ننجا. نمبر دوم یہاں لو ہے جو لو نفیفل ماضی کے لیے آیا کرتا ہے کتنی باتیں ہو گئی اب میں جواب عرض کر رہا ہوں پہلا جواب پہلا جواب یہ ہے کہ بابا بات یہ سنو بات ہو حضرت نے فرمایا ہے دعویٰ کیا ہے کہ میں غائب دلیل چپ فرمائی ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو دنیا کے نفے حاصل کر لیتا اور دنیا کا کوئی نقصان مجھے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس آیت کے آیا نبی علیہ السلام کو زندگی بھر کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ہمیشہ حضرت آئش کے اندر رہے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ باقی یہ ماضی کے بارے میں ہے مستقبل کے بارے میں اور اگر اس آیت کے نزول کے بعد بھی حضرت کا وہی حال رہا جو پہلے تھا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ آیت مطلق ہے فقط ماضی کے بارے میں آپ میرے طرف دیکھو یہ آیت ہے سورہ آراف کی کس کی اور سورہ آراف کہاں نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں کہاں نازل ہوئی ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مشرقین نے حضرت کے قتل کا مشورہ کیا نہیں کیا حضرت بے وسیلہ ہو کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلے نہیں نکلے تین دن غار میں چھپے رہے نہیں چھپے رہے پھر سفر کر کے مکہ مدینہ پہنچے نہیں پہنچے مدینہ میں بدر کی لڑائی میں حضرت کے صاحبہ شہید ہوئے نہیں ہوئے عہد میں ستر صاحبہ شہید ہوئے نہیں ہوئے حضرت زخمی ہوئے نہیں ہوئے حضرت کو زہر دیا گیا یا نہیں سن ہو ویرے معاونہ میں ستر صحابہ شہید ہوئے نہیں ہوئے بند میں میں حضرت حمزہ سید و شہید ہوئے نہیں ہوئے اور حضرت کو مرتے دم تک ہیں پہنچی نہیں پہنچی اور حضرت نے فرمایا اوزی تو فل لاہے معلوم یوز آج ان قطو معلوم ہوا کہ حضرت نبی علیہ السلام کی ساری زندگی دکھوں سے پورا ہے معلوم ہوا یہ آجت متلق ہے فقط ماضی کے بارے میں ایمید. بات سمجھ یہ اگر یہ آیت ماضی کے بارے میں ہوتی تو اس آیت کے نزول کے بعد حضرت کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی حضرت کی زندگی تو پہلے بھی بعد میں بھی تکلیفوں سے پورا ہے معلوم ہوا یہ بات فقط ماضی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ماضی مستقبل حال سب برابر ہے ماضی مستقبل اور حال سب کیا ہیں کوئی سمجھ آیا ہے خیال کرنا دوسرا جواب وہ جو کہتے ہیں کہ یہاں لو ہے اور لو کس کے لیے آتا ہے ماضی کے لیے آتا ہے جواب جواب یہ ہے کہ واقعی لو کی اصل وزا نفی فلم ماضی کے لیے ہے لیکن جناب من لو متلکن نفی کے لیے بھی آیا کرتا ہے کس کے لیے خبردار جس طرح لو نفی فلماضی کے لیے آتا ہے لو مطلق نفی کے لیے بھی پرانے پاک میں موجود ہے لو کا نفی حما تم اِلَّ اللہ کا آسمان و زمین میں اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو سارے آسمان زمین میں فساد مچ جاتا سمجھا اسلاح نہ ہوتی نظامی درہم برم ہو جاتا اب اب کہو اگر تم کہتے ہو کہ لو ماضی کے لیے ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ آیت ماضی کے بارے میں پہلے تو اور معبود نہیں تھے اب ہیں سنو تمام مفسرین تمام اصولی نے فرمایا ہے کہ لو کا فی آل حتن میں لو مطلق ہے لو کیا ہے مطلق ہے لو فقط ماضی کے لیے <تصفيق> اب پڑھو لا قد کد یوست دلال شراکت پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہاتھ تو کھڑا کرو میں بھی دیکھ لوں کس نے شراکائت پڑھی ہے اوپر ہاتھ کرو میں پوچھتا کچھ نہیں ہوں ماشاءاللہ اللہ پڑھوے تو بہت سارے بیٹھے ہیں حقائق الاشیاء لشیائے صاحبہ بھی یاد ہوگا پھر تمہیں جی ہاں لاکن